صلی الرحمن و رحمۃ محمد صحمۃ اللہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ تمام سامعین برادر خالہ سب کو سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلہ کے دعوت شریف میں سات سو نو ابلغ تین ہے سات سو نو شروع شابع تھا کہ اس کے تعداد دعوت شریف میں سے تین سواد خطیہ کے اور فتح میں بحث اسماع الحسنہ میں سے اس مقدس نمبر چوبیس اور پچیس یا خاف یا رافع رافی دو مقدس میں ہیں اور ہمارا تین زاوی سے ہم گفتگو کرتے آئے ہیں ایک تو یہ ان آسمال مقدس المقدس کے جو مانا اور اس حوالے سے علماء اسلام کی متعلق توجہات دوسرا یہ اسماع مقدس میں قرآن باغ میں اور تیسرا ان کے فریض برکار ہمارا حس <coughs> <coughs> فی ہمارے بات جو ہے اس کے لغوی معنی اور توضیحات کے سلسلے میں اس سلسلے میں ان کتابوں سے ہم کو توضحات دیا تھا وہ چھٹی کتاب جو امام فخر الدین رازی جو ہے رازی اپنی کتاب لوامی البینات ان کے اسما الحسن کی تشریح میں کتاب ہے اس کے سبھن نمبر دو سو چھبیس پر ان دو اسماء الحسنہ کے معنی و توضحات میں آپ لکھتے ہیں الماتیں الخافظ کا اصل مادہ جو خبص ہے تو الخفظ و خافظ حافظ اور رافع ہاں جی ان دونوں کا اصل مد خبض اور رف لہذا الخبض و رف معلوم اور مد قبض کے میں نیچے کرنا رفع میں بلند کرنا لہذا ہمیں ان دونوں کا اصل لفظی معنی تو واضح ہے معلوم ہے اور خفظ و رفع کے لوگی معنی معلوم ہے یعنی خبض پز کرنا رفع بلند کرنا اٹھانا اونچا کرنا یہ معنی عرب کے لیے کوئی مشکل معنی نہیں ہے بس اگر حفظ و رفع دین میں ہو تو آپ مزید اب, آب توضیح حرماتے ہیں خبح سے نگاہ بس کرنا اور رفع بلند کرنا اٹھانا اونچا کرنا یہ دو مفنج خفض رفع دین میں ہو تو اس سے مراد اضلاع و ارشاد ہیں خفض سے مراد اضلاع ہے گمراہی ہے اور رفع رفحت سے مراد ارشاد ہیں دائت اما فلمارفت اب یہ خفض رفع جو یا معرف حت میں اوفطعت میں یا معرفت کے حوالے سے یا اللہ کے اطاعت کے حوالے سے اضلا الرشاد یا تو معرفت کے لحاظ سے یا اللہ کے اطاعت کے حوالے سے وہ اگر خبر و رفع دنیا میں ہو تو ان دونوں سے مراد الا درجات رفع سے مراد اے درجات ہوگا و اسقاط ہو خبر سے مراد اسقاط ہو درجات کو اوپر کرنا اور درجات کو نیچے کرنا اس معنی میں اس کی مقام کو دنیاوی لطا سے بلند کرنا کہ او عہدوں پر پہنچنا اور یہ خبص یعنی نیچے عہدوں سے سوگدوش بنانا ان سے نکال دینا یہ ہو جائے گا اور اسی سے قول الہی کلام پاک میں خافذت الرافیہ وہ شرۂ واقعہ کیا نمبر تین ہے کہ خافذت القفار فی اصل درکات ہے کفار کو اللہ تعالیٰ خلقہ حلقامت دن جانب کے سب سے نچلے طبقے میں لے جائیں گے اتار دیں گے ن قیامت نیچے کرنے والا کافروں کو جہنم کے درکات میں یعنی سب سے نچلے طبقے میں یہ مراد ہو جائے گا رافیات الل ابرار اعلیٰ درجات اور رافیۃۃً یعنی بلند کرنے والی ہے قیامت کے دن نیکوکاروں کو جنت کے اعلیٰ درجات میں ہاں جی یہ حافظۃۃ الرافیت الکاروں نے اس طرح دو زاویے سے انہوں نے بحث کی کتاب الواب البینات کی صفحہ نمبر دو سو چھبیس تو اس لغوی بحث کا جو ہے مجموعی طور پر خلاصہ ہی ہے اس لغوی بحث سے ہم یہ نجاخذ کر سکتے ہیں کہ الحفظ کے معنی ہر قسم کے پستی و ظوف و ناتوانی تنزل و زوال کی طرف جانا ہے اور ربح کے معنی ہر قسم کی بلندی ترقی مشکلات پریشانیوں کا ختم ہونا دنیاوی اور حوی ہر قسم کی بلندی و مقام حاصل ہونا مراد ہوا ان دونوں کا جو ہے لغت کے لئے معنی بس اللہ جو ہے الحافظ ہے یعنی منکرین و مت متکبرین کو پس کرنے والا ہر قسم کی ذلت و خاری تنزل و زوال دینے والا کسی سے مال و دولت چھین کر پس و ذلیل کرتے ہیں اور کسی سے دار و منصب چھین کر کسی سے دین و ایمان چھین کر ذلیل کرنے والا البتہ اللہ تعالیٰ کا یہ تمام جو ہے افعال حکمت کے بنیاد پر ہوتی ہے اور اے نادل و انصاف ہے اور الرافع وہ ذات پاک ہے وہ ذات پاک جو اپنے معلوقات کو ان کے استحقاق کے مطابق محلوقات کو جو ہے ہاں جی ان کے استحقاق کے مطابق یہ اپنے احسان و فضل سے اتقا کے مطابق یہ اپنے احسان اور فضل سے ہر طرح کی بلندی و مقام و منزلت اور ترقی و خوشحالی عطا کرنے والا ضلع شک شبہ دنیا کی جتنی بھی ترقیات ہیں ہاں جی بلندی ہیں اعلیٰ عدوں پر بندوں کو پہنچاتے ہیں ذمہ داریاں سنتے ہیں اللہ سے اعلیٰ مقام عطا فرماتی نصاب میں اللہ تعالیٰ کی مشیت اس میں داخل ہے تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی ذات رافع ہے بس وہ ذات پاک جو اپنے کو ان کے استحقاق کے مطابق یا اپنے احسان و فضل سے یا وہ مستحق ہے محنت کرتے ہیں اس وجہ سے یا اللہ اللہ کسی بندے کے کسی نیک کام سے خوش ہے اس کے نیک جذبات سے خوش ہے اس لیے اپنے احسان و فضل سے ہر طرح کی بلندی و مقام و منزلت اور ترقی و خوشحالی عطا کرنے والا راخی کا منع بنے گا کسی کو منصب دے کر دنیا میں بلند مقام عطا کر دیتا ہے کسی کو ایمان و علام صالحہ کی توفیق عطا فرما کر میں بلند عطا کرتا ہے وہ دنیا میں نیک نامی عطا کرتا ہے اسی طرح ہر قسم کے رفعت و بلندی و مقامات ظاہری و معنوی ہنج سبھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے عطا ہوتی ہے یمی چیز پر پورا ایمان رکھنا چاہیے جو جس کا لائق اور حقدار ہو اللہ اس کو وہ مقام و مرتبہ عطا کرتا ہے اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کی عطاط و فرمان برداری اپنی زندگی فرمان برداری میں جی تو جو بندہ اللہ تعالیٰ کی اطاط و فرمان برداری میں اپنی زندگی گزاریں اللہ انہیں ضرور دنیا و حرت دونوں میں عزت و شرف کے ساتھ بلند مقام عطا کرتا ہے یہ اس کی سنت ہے اللہ تعالیٰ کی اور جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا رہے یقیناً اللہ اسے دنیا و حرت دونوں میں پس مقام دے گا اور جلت و خاری اور پسی اس کا مقدر ہوگا کسی ملک کے حکمران بے ایمان اور کرب ہو اور عوام بھی بے ایمان تو یقینا ذلت تو فارغ اور پستی ان کا مقدر ہوگا اور جن کا جو ہے جس حکمران بائیمان اور عوام جو ہے اور جن کا حکمران بائیمان عوام بھی مندار ہو تو سربلندی و کامیابی ان کا مقدر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے اصول ہے اس کا نظام کائنات ہے اس کے سنت الہی ہی ہے تو ہمیں جو ہے ان باتوں پر یقین رکھنا چاہیے یہ اور ہمیں حقیقت میں الحافظ الرافی اسی اللہ پر مکمل ایمان اور اعتقاد رکھ کر انسان اگر بلندی چاہتے ہیں تو آپ کو یہ بات جاننا چاہیے کہ بلندی صرف اللہ کی طرف سے ملتی ہے کسی باخوا دنیاوی اوا اخراوی ہو بلندی اللہ کے اطاعت میں مضمر ہے اس کی بھرمبرداری میں مضمر ہے اس کے حارم کے مطابق چلنے میں مضمر ہے اس کے دین مقدس اسلام کی تعلیمات کو تھانے میں مضمر ہے اس کے مطابق چلنے میں مضمر ہے اور جو ہے اگر تو اور اگر آپ دنیا میں پچھتی چاہتے ہیں تو یقینا جو ہے اللہ جو بندہ اللہ کے دین کو چھوڑے گا اس کے دین کی چھوڑے گا اس کے دین کی تعلیمات کو پاؤن تلے رون دے گا اس کی کتاب کو جو ہے پشت اپنے پیٹ پی سے چھوڑ دے گا کتاب کے خلاف زندگی گزارے گا ہاں جی اللہ کی پیارے نبی کے تعلیمات کو جو ہے چھوڑ کر جو اپنی منمانی زندگیاں گزاریں گی نظام حکومت چلائے گا تو یقیناً وہ قوم وہ ملاد وہ مذہب جو, جو ہے وہ ذلیل ہوگا خوار ہوگا ہاں جی ان کے لیے اللہ تعالیٰ جو ان کی دنیا بھی تاریخ ہوگا آخرت بھی تاریخ ہوگا جو اللہ اس کے دین کو قوم لے رونتے چلتے اس کے اہل کا, کا کوئی پاس نہیں رکھتا ہے جبکہ وہ مسلمان ہیں ہاں جی مسلمان ہونے کے باوجود اللہ کے دین کے احکامات کے جو کوئی پاسداری نہیں کریں گے جس قوم کے راہبران جس قوم کے لیڈران ہاں جی خواہ سیاسی ہو خواہ مذہبی ہو کسی بھی زاویے سے تو پھر یقیناً اس قوم کی قسمت میں جو ہے تو اللہ کے سنت کے مطابق یہی وہ قوم پھر پس ہوگا ہاں نہ نہ وہ اپنی ذمہ داری سے اپنی ذمہ داریوں کو اپنے صحیح طریقے سے ادا کرتا ہو نہ ہر چیز میں کہیں بھی کوئی ایمانداری نامی کوئی توا نامی کوئی اخلاق نامی چیز نظر نہ آ جائے تو وہ قوم یقیناً تباہی کی طرف ہی جائے گا لہذا ہمیشہ ہی اللہ تعالیٰ کے جو ہے دین مقدس کے تعلیمات کو ہاں جی ہمیشہ تھامے رہیں تاکہ آپ اللہ کو راضی رکھیں تو آپ دنیا میں بھی سربلان رہے گا اور کل قیامت میں بھی آپ سربلان رہے گا اور قیامت میں جنت کے عظیم مقامات پر پہنچ کر سرب الند عقیقی سربلندی حاصل ہوگی اور دنیا میں اور جو ہے اور قیمت میں جہنم کے عظیم آپ سے بچ کر جو نجات پا کر آپ کا عقیقی سربلندی حاصل ہوگی رالان القرآن فرمایہ و منظر عالین نار و اخلا جنت و حقت جس کو اللہ نے جہنم سے بچایا ہاں جی اس کے اچھے جو ہے سچی ایمانیات اور نیک کردار کی وجہ سے اور خلا جنت اور جنت میں داخل کیا گیا فقل فال تو بے شک وہ بندہ کامیاب اور کامران ہوا لہذا جو ہے برے اعمال اور بد عقائد برے عقائد کوا کاری یہ برے عقائد اور بورے اعمال انسان کو جہنم میں پہنچاتے ہیں ہاں جی اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کے مطابق جو ہے اپنے اعتقادات کو درست کریں اور نیک اعمال کو زندگی کا شعورہ بنائیں اور اندین امن و عامل ایمان و عمل صالح کا ایک پیکر مجسمہ بن جائیں تو یقیناً ان, ان کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ ان کے حق میں رافع ہے ان کو بلند درجہ دنیا اور حد دونوں میں عطا کرے گا میری دعا اللہ تعالیٰ کے ان مقدس اسما الحسنہ کی صحیح معرفت ہو گئے ان پر جو ہے ہمارے پختہ ایمان ہو اور اللہ ہی کے ہاتھ بندہ دے زندگی کو اپنی زندگی کا جو ہے مشین بنا لے خود تو اللہ کے کامات کی تعویداری میں زندگی گزارنے کو جب اپنے مقصد زندگی کے مقصد حیات کرا دیں تو انشاءاللہ دنیا میں بھی سر بلند رہے گا آخرت میں بھی سر بلندی ہے آپ کے قدم چمے گا انشاءاللہ